السلام یا رسول اللہ حبیب اللہ یا نبی اللہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلام میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں دو و جہاں صلی اللہ تعلی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے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 نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا پچھلے سلسلوں میں ہم نے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ہم نے یہ بیان کیا تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا جہاں عبادت کرتی تھی وہاں اپنے دعا کی اور وہ قرآن کریم نے اس دعا کو بیان کیا اور اس سے متعلق چند مدنی پھول عرض کیے تھے دعا کے متعلق خود قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشادات عطا فرمائے اور اگر ہم آیتِ آیات کریمہ پڑھیں اور اس موضوع پر عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو دعا کی زبردست رغبت اور دعا کی ترغیب موجود ہے دعا کرنا خود عبادت ہے دعا کہ دعا عبادت ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی دعائیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اور ابیہ کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں آج ایک واقعہ اور اس واقعے کے ساتھ جو دعا ہے وہ انشاءاللہ اپ آپ کے بیان کرتا ہوں اور ہمارے سلسلے میں آپ کی کالز بھی ہم لیتے ہیں تو آپ اپنی کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں اپنے مشورے اپنے سوالات اپنے تاثرات بھی ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعلی کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیج نوائل صلاح السلام کہ فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی امی جان کا نام حضرت سعید حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجائے محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر انہوں نے کہا کہ انہیں آپ کہیں چھوڑ دیں تو ان کی ان کی کہانی ان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی حضرت بی بی حجرہ سارا رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمایا اس کا میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں چنانچہ آپر وقی نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ حضرت سیدت انہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑائیں جہاں نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں تھا میدان خشک مقام پہاڑی پہاڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں میں حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کیا اور اس جگہ آئے جہاں کعبۂ معظمہ موجود ہے اس کو کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر نہ کوئی چشمہ دور دور تک پانی نہ کوئی آدمی ایک مختصر سا توشادان جس کو ہم آج کی زبان میں ٹیفن باکس کہہ دیں کھانے کا تھوڑا بہت سامان اس پہ کھجور اور پانی کا کوئی تھوڑا بہت انتظام کر کے آپ نے انہیں وہاں پر رکھا اور روانہ ہونے لگے بی بھی حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کی ان پر کرور رحمت ہو آپ سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے پیارے نبی اس سنسان و بیابان میں اب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا کوئی نہیں ہے کئی بار عزرت سیدتوں نے حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا مگر آپ کوئی جواب نہ دیتے آخرکار بی بی حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم حکم عطا کیا ہے اور آپ ان کے اس کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرہ ہمیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا ہے آئے آئے یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑا کروڑ ہا کرا رحمت نازل ہوں آئے ہے اتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا یہ سن کر آپ نے کہا کہ اب آپ جائیے کہ اب آپ جائیے مجھے یقین کامل ہے پورا پورا اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا کیا پتا چلا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبین والد صلاحت واللام کی زوجہ محترمہ ہے حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں ان کا مقام ان کا برتبہ اللہ اللہ میرے واقعی جب یہ جملہ پڑھا نا وہ کہتے نا مزے کو مزہ آ گیا مزے کو اسے پہلے بھی پڑھا تھا حقیقت یہ. اسے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن ہوتا ہے مزے کو مزہ آ گیا کہ اچھا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے پھر اب جائیے اطمینان قلب کمال کا اطمینان قلب آئے ہائے اللہ ان کے اطمینان قلب کا یقین کامل کا اور اللہ کے رضا پر حاضی رہنے کا ذرہ اور صدقہ نصیب فرمائے کیا خوب بات ارشاد فرمائی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل دعا مانگی رب کریم کی بارگاہ میں اور ملک کے شام کی طرف آپ تشریف لے گئے چند دنوں میں کھجور ہے اور پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا شہزادے عضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی غزہ کا اہتمام ابنا ہو سکتا اب پانی کی تلاش اور پانی کی جستچو میں حضرت حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سات چکر کاٹے دو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں مگر پانی کا کوئی سراغ وہاں نہ مل سکا پانی نہ مل سکا دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی تھی اور جیسے کہ آپ آ تو پیاز کی وجہ سے جس طرح وہ پاؤں ہلاتے نا تو اس کی وہاں جہاں یہ پاؤں اپنے مبارک ہلا رہے تھے تو وہاں جبری جبرائی حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنے پر مارے پر مارے تو پر مار کر ایک دیکھا تو چشمہ جاری ہو گیا جب آپ نے وہ پر مارا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا یعنی اس میں وہ پانی ایسا تھا کہ اس میں غذا کا کام بھی تھا اور پیاس بھی وہ بج جاتی تھی پانی یعنی اس میں دودھ جیسی خاصیت تھی دودھ بھی مشروب ہے مگر اس کے اندر توانائی بھی بہت ساری ہے اور یہ وہ پانی جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں. اسے زمزم کہا گیا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے پیتے رہے اور زندگی کے ایام گزارتے رہے یہاں تک اگر اسماعیل علیہ السلام جوانی آپ نے پائی اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا پھر قبیلہ جسے قبیلہ جرہم یا جرہم کہتے ہیں ان کے کچھ لوگ بکری بکریاں چڑھاتے ہوئے اس میدان کے قریب سے گزر رہے تھے پانی کا چشمہ دے کر حضرت حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور وہاں پر انہوں وہ آباد ہو گئے اور اسی قبیلے میں ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور یوں وہ جگہ آباد ہونی شروع ہوئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام و اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں چنانچہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا تو یہ قرآن کریم کا ایک بڑا عمدہ پیارا اور اس میں دعا بھی ہے اللہ کی رضا پر حاضی رہنا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمانا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کے بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی کا ایک کیفیت میں آنا اور حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مقام پر جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے بارے میں جو فیصلہ ارشاد فرمائے جو فیصلہ اللہ تعالی نے فرمانا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے اس اسی کی مرضی ہے اور پھر وہاں آنا اور جنگل و بیابان میں جہاں کوئی نہ پانی نہ آبادی کچھ بھی نہیں وہاں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو اور حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی سوجا ہیں ان کو چھوڑ جانا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ کتنی اعلی قسم کی اور کتنی مدعرفہ قسم کی اور کسی عظیم یہ یہ واقعہ عظمت والا عظمت والا یہ واقعہ واقع ہے اور اس میں کس قدر اللہ تبارک و تعالی و یقین کامر اللہ تعالی کی مدد پھر یہ کعبہ شرفا یا مکہ مکرمہ جو سو کہ وہ کس طرح آباد ہوا اور آج تک وہ کیسا آباد ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں عظر ازر ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت دعا کی وہ دعا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ دعا کیا تھی آئیے وہ دعا اب ہم آپ کو سناتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بغاد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افہدتا من الناس تہویئ لیہم وارزقهم من الزمرات لعلہم يشکرون اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو, تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی گدہ و علیہ سلاۃ وسلام کی دعا کی بھی کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں انہوں نے طلب کی ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے سبحان اللہ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھے تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رسک فرما فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں یہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی آبادی کی جو تاریخ ہے اس سے اس کو آپ ملائیے گا تو یہ دو کی کہ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑا کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں واقعی شاید سننے میں سے سننے والوں سے بھی ایک تعداد ہوگی کہ جن کا دل تڑپتا ہوگا کہ کاش مکہ دیکھوں مکہ دیکھوں کعبہ دیکھوں مسجد الحرام دیکھوں متاف دیکھوں مستجاب دیکھو مقام ابراہیم دیکھو وہ مقام جائزہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر زلوا فرما ہو کر کابے کی تعمیر فرمائی ملتزم دیکھو بابا دیکھو زم زم پینا یہاں بھی اللہ کی رحوض سے نصیب ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی اور بڑی شہادت کی بات ہے دنیا میں کہیں بھی آپ رہے ہیں آپ کو زمزم کا پانی پینا نصیب ہو جائے جس کی کیفیت میں نے بیان کی وہ کیسے یہ کی پانی آتا ہوا اور آج تک وہ جاری ہے لیکن تمنا تو ہوگی نا کہ زمزم کا بھراوا پیالہ میرے ہاتھوں میں ہو. میری نظر پیارے پیارے کابا پر ہو زمزم شریف بھی پیوں کابے کو بھی دیکھو دعا کرو حضرت برائے علیہ السلام کی مقبول دعا کا صدقہ لوں دل کے دل تو ہوگا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو کاش بار میں میٹھا مدی یہ وہ مقام ہے کہ شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالیٰ really? بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں یہ وہ پاک در ہے کعبہ مخشرفا کا یہ وہ پاک مقام ہے یہ وہ عظمت والا مقام ہے یہ وہ ہیبت والا مقام ہے یہ وہ کرم اور آتاؤں والا مقام ہے اب لکھتے ہیں جو سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو ہے دی جو دے دیئے، دیئے دے دیئے تو, رحمت تو رحمت نے کہاں مر کر بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رہمان کا گھر نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے ایک اعلی مقام کے جس کی تمنا یقیناً ہر رشی کے رسول کے دل میں ہوگی جب بھی جائیں جتنا بھی جائیں جانے کی تمنا بڑھتی ہے ارے آپ کا جو کبھی بھی نہیں گیا اس کا ہوگا کہ ایک بار تو جا کر دیکھوں میں کعبہ مشرمہ ہے نا مکہ مکرمہ جاؤ اور جیسے مکہ مکرمہ میں واقعی ایک ایسی یہ جگہ ہے ایک ایسا مقام ہے ایک ایسی آبادی ہے ایک ایسی زمین ہے یہ جس کی اللہ تعالیٰ کا تعریف ہے یہ وہ زمین ہے جہاں پہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بس عادت ہوئی مکہ مکرمہ امین پاک کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں نا جب قریب آنے, ہوتا آنے والا ہوتا ہے مکہ مکرمہ تو دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے اور جب داخل ہوتے تو وہ امیر سنت کا کلام ہے نا وہ اس ٹائم یاد آتا ہے کئیوں کو یاد آتا ہوگا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی بے مکے میں اب آ گیا یا الہی نہ پاؤں کرم کا تیرے شکریہ یا الاہی ڈکر نہ کرنا دد کوئی التجا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی ایک زمین اب پیار کرو کہ تمنا حضرت برائے والے سلام کی دعا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کعبہ مشرفہ مکہ وکربا جی یاد آ گئی اور پھر تمندائے زیارت نے کیا دل میں پھر کعبہ کا ہے ارمان پھر کعبہ کی زیارت کا ہے ارمان پھر مکے کی زیارت کا ہے ارمان مدینے والے اور تیرے در پر حاضری کا ہے ارمان مدینے والے ان شاء اللہ ہماری بھی ایک روز حاضری ہو جائے گی ایک روز ایک روز ہوگا جانا مکے کی گلی میں ہوگا پھر ٹھکانا مکے کی گلی میں ان شاء اللہ خیر اللہ کریب ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدین منورہ زہدحم اللہ شرف و عظیمن کی بار بار بار بار بار بار بار, بار, بار حاضر عطا فرمائے وہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدین منورہ پہنچے ہوں آقا کے در دولت پر حاضر ہو ہے آکا کے بہرگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں سبز غمبت کا سایہ ہو آکا کے قدموں میں ہمارے ایمان اور عافیت پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے جنت تٹلی میں مدفن نصیب ہو جنت تو میں پیارے حبیب کے سط بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے اللہ ہمارے دعا قبول بال فرما اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ان کی دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں مدین منورہ کا تذکرہ کر رہے نہ جانے کتنے ہی بے قرار اور مسترف قلب لیے آشکا نے رسول ہو سکتا ہے اس سلسلے میں شامل ہو ہو سکتا ہے کئیوں ان کی آنکھیں پر نم ہو دل بے چین ہو بے قرار ہو اور ان کی آمین نکل ایسی رہی ہو کہ قبول بھی ہو رہی ہو اور ہمارا بھی ہمارے لیے بھی کوئی صورت بن جائے ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم بھی مکے مدینے کو جائیں کعبے کو جائیں حج کو جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو خیر لوگ اب تو خیر آسانیاں ہو گئی ہیں مگر آپ یاد کریں گے کس قدر تکالیف سفر کے تکالیف پیدل اونٹوں پر دیگر سواریوں پر لوگ تڑپ کر مکہ مکرمہ پہنچتے تھے یعنی کہ پہنچنا کہ کعبہ دیکھوں گا مکہ دیکھوں گا یہ سنگیوں سے یہ چلا رہا ہے آج بھی آسانیاں لیکن وہاں جا کر لاکھ لاکھ جہاں آشیک رسول جمع ہو وہاں و تکالیف بھی تو آتی تو ہے نا مگر کتنی میٹھی میٹھی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا پیارا پیارا یہ سفر ہوتا ہے اللہ نصیب کرے اللہ نصیب کرے دل تو کر رہا ہے کہ میں سفر کی اور حج کی اور عمرے کی باتیں کروں وہاں کی دھوپ بھی اچھی ہوتی ہے وہاں کی میں بھی ایک سرور ہے درد ہے تکلیف ہے کلفت سفر کی ہے آ رہا دیکھتے ہیں نا درد ہے تکلیف ہے کلفت سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی ھر کی ہے مدین منورہ کے سفر کے لیے اہلاد نے لکھا آقا کے درے دولت کا سفر ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے اچھا ایک تو دعا کی قبولیت ماشاءاللہ پھر وہاں کی کشش اکنی ہے مستجاب جو کعبہ مشرفہ کی ایک دیوار ہے حجر اسوت رکن اسوت اور مجھے یاد پتا شاید رکن یمانی ہے یہ دو رکن جو کونے ہیں ان کے بیچ کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں یعنی حضر اسوت سے پہلے کیا جو کونا ہے تاواف کرتے کرتے جب آتے تو حضر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے وہ کونا اور حجر اسوت جہاں نصب ہے وہ کونا اس کے بیچ کی جو دیوار ہے نا اس کو مستجاب کہتے ہیں آئے آئے، مستجاب کہتے ہیں جہاں ہر وہ ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں کتنی عظمت والا مقام ہے کشش کتنی ہے وہاں حضرت عصمد ہے جسے یقیناً بالیقین یقین میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی و نبوسعادیہ کشش کتنی ہے وہاں پر مست... ملتزم ہے وہاں باب کعبہ ہے وہاں حتیم پاک ہے مقام ابراہیم ہے جائے زمزم ہے آئے. کتنی عظمت والا مک کشش کتنی ہے وہاں پر مطلب کھینچا چلا جائے پھر کابے مشرفہ میں جب پیڑ نظر پڑتی ہے جو دو کو قبول ہوتی ہے تواف کتنی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پھر صفا مرما کے درمیان دوڑ بی, بی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو دوڑی پانی کی تلاش کے اندر وہ کیسا عظمت و... کیسی عظمت والی دوڑ ہوگی کیسا عظمت والا وہ ایک انداز ہوگا وہ کیسا مقبول انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجیوں کے لیے اور صفی میں یہ حج یا عمرہ جس میں صحیح ہے تو وہ رکھ دی ہے ساتھ چکر کے تو پھر عشق و محبت بھرے یہ کچھ باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رفیق الحرمین بھی پڑھیں اور عاشقہ نے رسول کی 135 سو پینتیس حج اور عمرے سے متعلق بہت پیار کی مدینہ امیر فرمائی مختلم پڑھے تو مدینہ مدینہ ہو جائے خیر اللہ نصیب کرے اللہ نصیب کرے یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش اکبار میں پھر میٹھا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الہ محمد اور اہل مکہ کے روزی میں پھلوں کی کفرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ, باغ باغی چاہ مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کفرت سے قسم قسم کے میوے و پھل پائے جاتے ہیں کہ بندہ تعجب سے وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے پیداوار کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہاں سے قسم قسم کے میوے پھل و طرح طرح کی سبزیاں ترکاریاں مکہ معظمہ زیادہ لو شرف و تعظمن آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ مصر عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے و پھل مقصد مکہ مقرمہ لائے جاتے ہیں اور بیان کیا جاتا ہے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں تو یہ کچھ دعا ابراہیمی علیہ السلام اور اس کا اثر آپ کو مجھ سے ارض کیا اللہ کریم ہم سب کو بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کے ہمیں آداب بجا لانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے خوب دعا کیا کریں اللہ تعالی سے مانگا کریں جو بدہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دعا کے چند آداب میں بیان کرتا ہوں اگر مدنی چنا کے ناظرین چاہیں تو مشورہ ہے کہ اب بیٹھے بیٹھے کوشش کر لیں کیونکہ دیکھیں ہر چیز اپنے ایک طریقے کار کے تحت اور طریقے کار کے ساتھ ہوتی ہے دعا کا بھی ایک طریقے کار ہے ایک کرینہ ہے ایک انداز ہے تو جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کریں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے تو آپ کریں سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہری کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے اور چاروں صورتوں میں اتھیلیاں اتھیلیاں یہ اتھیلیاں ٹھیک ہے چاروں صورتوں میں اتھیلیاں یہ آسمان کی طرف کھلی رکھے چاروں صورتوں میں اتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان اور بغل کی سفیدی نظر آئے آکا دو جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں آپ ہوا کرتے تھے وقت چادر ہوگی جیسے آپ مشاغل احرام ہے اور اگر آپ یوں دو ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے تو چاروں صورتوں میں جو بھی میں نے بھیا اتھیلیا یہ آسمان کی طرف کھلی رکھے دعا کا قبلہ آسمان ہے تو یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے دعا بڑی رغبت کے ساتھ مانگی جاتی ہے اور بڑی قلب کی گہرائی سے مانگی جاتی ہے بڑے خوب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر بھی اسی کی طرف ہو ہمارا باتین بھی اسی کی طرف ہو ہماری توجہ بھی اسی کی طرف ہو وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے توجہ سے مانگ رہا ہے کون بے دلی سے مانگ رہا ہے بعض لوگ جو بیٹھے ہوئے ناخنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کسی اور چیز سے کھیل رہے ہوتے ہیں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا عجیب معاملہ ہوتا ہے مانگ رب سے رہے توجہ کہیں اور جس سے مانگ رہے توجہ بھی تو سکھ کی طرف ہو اس کو پتا ہے کہ کس کی توجہ ہے کس کی توجہ نہیں ہے وہ علیم ذاتور ہے دلوں پر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے میرا رب اور یقین ہو کے میری دعا قبول ہوگی ادونی یا سجیب لکوم کو فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں تو مانگے دعا خوب قصرت کے ساتھ کریں انشاءاللہ دعا سے متعلق مدنی پھول انبیاء کرام کے اور دیگر دعاؤں کے واقعات یہ ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ اس مسجد اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اللہ کریم ہمیں دعا کرنے کی صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری دعا کی جائے یعنی ہزاروں ایسے آشکان رسول ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی قبولیت دعا اور اپنے پریشانیوں کا حل دعوت کے ہفتہ وار اجتماع میں ہونے والی دعا میں پایا ہوگا سینکڑوں ہزاروں بعض اقدال اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں ہوتے ہیں کس لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں آمین کی صدایں ہو رہی ہوتی ہیں اور کس کی آمین نہ جانے اللہ کے حضور قبول ہو رہی ہو کس کا رونا قبول ہو رہا ہو کس کی گریا و قبول ہو رہی ہو کس کا آنکھ سے آنسو نکلنا قبول ہو جائے اور بیرا پار ہو جائے تو سنو تو بیان بھی ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں اور دعا بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ہے نہ جانے کس طرح کو کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور بیرا پار ہو جائے تو آپ اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں جہاں جہاں ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہر میں رات کو بعد نماز مغرب تقریبا بعد نماز مغرب عموماً یہ ہوا کرتا ہے ہمارا ہفتہ وار اجتماع تو اس میں ضرور شرکت کریں اور مختلف مقامات سے یہ ہفتہ وار اجتماع کسی ایک مقام سے مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جاتا ہے مدنی چینل پر تو جو پاکستانی باب المدینہ میں جو مغرب کا وقت ہے اس کے مطابق اگر آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد دعود اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر دیکھنے کی بھی سعادت مل سکے گی سلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد قندیل اثاری ہے میں ضلع ضیا سے بات کر رہا ہوں میرا نگرانی شعبہ کے بڑے ہی پیارے سلسلے میرے رب کا کلام میں ارض یہ ہے کہ ہم نے مدینہ المدینہ بالغان شروع کیا ہے اس کے لیے کیا نیتیں ہونی چاہیے اور اس میں پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے جواب عشار فنما دیجیے حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ مقت المدینہ کی نے کتاب شائع کی ہے بارہ مدنی کاموں پر اس میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کیا گیا نقل کیا گیا ہے لکھا گیا ہے وہ آپ کی انشاء اللہ امید ہے ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا بارہ مدنی کاموں سے متعلق نیت کی بات ہے تو حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے تمہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی آپ نیت رکھیں قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے نیت اچھی ہونی چاہیے تو یوں مختلف نیتوں کے ساتھ پڑھیں پھر یہ کہ آپ پڑھا بھی رہے تو دین و نصیح دین خیر خائی کا نام ہے آپ لوگوں کی خیر خائی کر رہے ہیں عاشق ان کی خیر خائی کر رہے ہیں پھر حدیث پاک میں خیر انناسی معین فق بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے تو اس طرح میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا پھر اس میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے تو سورہ ملک کی تلاوت سنوں گا درس ہوتا ہے نیکی کی دعوت ہوتی ہے نماز کے احکام سے کچھ مدنی پھول بھی بعض بیان کیے جاتے ہیں تو میں علم دین حاصل کروں گا جب مسجد میں آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر رہے ہیں تو ارتقاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر رہوں گا تو یوں اسلام بھائی بھی جمع ہوتے ہیں تو میں سلام کروں گا کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب دوں گا کوئی چھینکے گا تو الحمدللہ کہوں گا اور اگر کسی نے میں نے چھینکا میں چھینکے گا الحمدللہ کہے گا تو میں یارحموک اللہ کہوں گا تو اس طرح کی کئی نیتیں جیسے امام آزاد امام علیہ سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضر زحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسجد میں جانے کی چالیس نیتیں بیان کی ہیں ان میں سے بعض نیتیں چند ایسی نیتیں ہیں جو یہاں اگر مسجد میں جا رہے تو وہاں یہ نیت ہو سکتی ہے تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بالکل آ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں اور پڑھائیں اور جو اس میں سستی کرتے ہیں ان سے میری بدنی نتیجہ کہ ضرور بھی ضرور مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات کو قائم کریں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے مجھے جو ابھی کال کے ذریعے کہا کہ آپ نے شروع کیا ہے اللہ کریم آپ کو استقامت بھی دے آپ کی قدم بھی جمع دے اور آپ کے اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی عطا فرمائے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عقیل شری فتاری راوٹ پنڈی سے میرے رب کا کلام بادشاہ اللہ از وجل ایک ایسا زبردست سلسلہ ہے جس کے ذریعے اس پاک کلام سے بہت کچھ سیکھنے کا اس پاک کلام سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہوگا آج بادشاہ اللہ وجل نگرانی شعرا دام البرکات ملالیہ نے جو حضرت حاجگہ حضرت اسماعیل اور حضرت باہیم عالانبی نلیہسلۃ السلام کا جو واقعہ اس قرآن سے بیان فرمایا سبحان اللہ اس میں کیسا پیارا درس ہے میں ماشاء اللہ وجل آپ کے مدنی پھول اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت کچھ سبق ملتا ہے لیکن ہر سمجھنے والا دیکھے کہ اس میں صبر کیسا ہے اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک توکل کیسا ہے توکل صبر شکر اور بڑی سے بڑی مصیبت کو اللہ تعالی کی ردا کے لیے گلے لگا لینا اس واقعات سے ہمیں کیسے کیسے مدنی پھول مل رہے ہیں الحمد یہ فیضان ہے میرا شخت طریقت میرے سنت دعوت برکات ملالیہ کا کہ جن کے سب کے ہمیں یہ مدنی چینل ملا یہ سلسلے ملے اللہ تعالی میرے شخت طریقت کو سلامت رکھے ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت امید رہے امید اللہ تعالیٰ ان کے شہزادوں کی شہزادگار کی شہزادی کی گھر والوں کی خیر آفرمائے اللہ تعالیٰ نگران شورا اور ارکین شورا کی خیر آفرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت استعمال میں, سنت کی غلامی میں سے کامت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے بڑی حوصلہ افزائی کی اور مدنی پھول بھی آپ نے دیے تو اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے کال چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سے میرا نگران شورا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کو کوئی ایسا آیت بتا دیے جسے میں اپنے گھر والے میں دم کروں یا اپنے بچی پہ دم کروں تو وہ محفوظ رہے آفت و سے اور گھر میں نیکی و بھرا ماحول رہے الحمدللہ عزوجل امیر اللہ سنت نے ایک شجرا مرتب فرمایا ہے اور وہ شجرا شجرا کادریا رضویہ زیائیہ تاریہ وہ مختت المدینہ سے حدیتن آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں پنج گنج قادریہ ہے یعنی پانچوں نماز کے بعد پڑھنے والا جو وظیفہ ہے اس میں حصار بھی ہے اور اس میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے وہ شمساولقما رول نجمہ کر کے تو یہ پورا خسار ہے اس پہ پھر فارسی عبارت بھی شامل ہے تو مدن التیجا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں اور ان اللہ اس سے جان و مال دین و ایمان دین و ایمان جان و مال عزت ابرو گھر بار کاروبار آل اولاد کی اللہ کی رحمت شامل لا رہی تو حفاظت رہے گی تو یہ حسار ہے میری تمام تر امیر سنت کے مریدین و طالبین جتنے بھی ہیں ان سب سے مد نتیجہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد پنج گنج قادریہ یہ شجرہ شجر مبارکہ کے شروع کے صفحات پر ہی آپ کو ملے گا یہ حسار ہے اور بڑا خوبصورت حصار ہے آپ کے گھر بار کی اور آپ کے جان و مال کی انشاءاللہ دین و ایمان کی ہر چیز کے اللہ نے چاہ تو حفاظت رہے گی تو یہ ضرور پڑھا کریں کال چلائیے اور اگر ابھی تک آپ مرید یا طالب نہیں ہیں تو مدنی نتیجہ ہے کہ مرید و طالب ہو جائیے تو آپ کو یہ شجرے سے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی مرید ہونا فائدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے اپنی نسبت قائم کر لی ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اور اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ذریعے متوۃ المدینہ کے ذریعے ماشاءاللہ روحانی علاج کے سلسلے ہوتے ہیں وہ پھر امیر سنت کی براہ راست جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کیا کرے مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے بعد نماز ایشا تو اس میں ضرور آپ شرکت کریں اور اس میں براہ راست امیر سنت سے توبہ بھی آپ توبہ بھی کرواتے ہیں اور بھی کرواتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو تحفہ ملے گا تو مدنی مذاکرے کے بھی پابند بنے میری مدنی نتیجہ ہے تمام عاشقان رسول سے کہ خود بھی مرید ہوں اور اپنے ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑیں سب کو مرید بنائیں اور اب میرے سن سے پاک کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیا شانہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا تو جہاں ہم کل غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں تو ہمارے بچے ہماری آل ہماری اولاد ہمارا خاندان ہمارے گھر وال رشتے دار پڑوسی دوست سب کے لیے یہ تمنا رکھنی چاہیے ارض رکھنی چاہیے آپ کو ثواب ملے گا ان تو کچھ جو چند ذرائع یاد آئے میں نے آپ کو عرض کر دی آپ چاہیں تو میل سنت کے مرید بن جائیں گے میل سنت کے ذریعے ہم گھوسے پاک کے مرید بن دیں جی کال چلائی زبیر سے میرے رب کا کلام ماشاء اللہ بہت پیارا ہے تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں الحمد للہ ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور ہمیں میرے رب کلام کا ماشاءاللہ ہمیں پرانی یاد حجم اشتہق تاریخ کی یاد بھی پیدا کر دی ہے تو ہو سکے تو آخر میں حجمشت تاریخ کی قرض میں وہ جو پڑا پر کرتے پر تھے جو جانے والے مجھے چھوڑ کرنا چاہنا سنا لیجیے گا تو مہربانی ہوگی السلام علیکم و, و اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ماشاءاللہ اچھی تمنا ہے اور اچھی یاد آئی آپ کو حجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کی اچھا کلام پڑھتے تھے روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اگر میرے صاحب کا ناطخان تو ہے ہی نہیں آج کی کمی محسوس ہو بھی رہی تھی خیر تو جیسا میں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے عموماً سلسلے میں اسلام کا ماحول بنے تو بنے نہ بنے تو وہ ایک اپنا ایک اس کا انداز ہے لیکن اگر حج مشتاق رحمتہ اللہ تعالی لے کا یہ کلام ہمارے آخر میں اگر کوئی سا ملا تو التجائے مدنی چینل والوں سے چلا دیجیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی باصورتوں کے فضائل بھی آپ کو بیان کرتے ہیں آج علی عمران سے متعلق چند مدنی پھول ارض کروں گا Uh, اس میں بیس رکو دو سو آیتیں تین ہزار چار سو اسی اور چودہ ہزار بیس حروف ہیں اچھا آل عمران نام رکھنے رکھے جانے کی وجہ بڑی خوبصورت یہ بات آپ کو شاید آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے آل کا ایک معنی اولاد کے ہیں اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکو میں آیت نمبر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے تو یہ ایک معلومات ہوتی ہے کہ جو بھی صورتیں ہوتی ہیں ان میں عموماً اس سورت مبارکہ میں اس کا وہ ذکر ہے سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں تو اس میں گائے کا بیان ہے تو اس طرح دیگر صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ صورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے تو یہ سورہ عالیہ عمران کی وجہ آپ نے ابھی سنی کہ اس صورت کا نام رکھنے کی جو وجہ تھی اللہ عل حضرت نواز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمائے قیامت کے روز قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا ان کے آگے سور بقرہ سور آل عمران ہوں گی سبحان اللہ کیا بات ہے ان سور آل عمران کی حضرت مقحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شد جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں واہ حضرت عثمان بن عفان امل منین حضرت سعید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہو فرماتے جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے, پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا سبحان اللہ اللہ کریم سورہ علی عمران کی تلاوت باقرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کی کال چلائیے آپ پڑھیں گے علی عمران اس کی بھی تلاوت کریں ان اللہ اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی کال چلائیے احمد نظام شدید تاریخ میں شرف سے سوال ہے کہ اور سے اور آپ کی طرح پر میری بہن نے آن لائن داخلہ لیا ہے آپ ایک شاد فرمادے جو جامعہ جامع عائد المدینہ میں قلم پڑھتے ہیں کیا طلبہ کرام کی طرح مدرسہ المدینہ آن لائن میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے آپ جو آج فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ فرمایا ہے اس میں کامیابی بھی آپ فرمائے میں اور میری ایک بہن بچے کرنا چاہتے ہیں میرا ابو چاہتے ہیں کہ ایف بات کرو اور میں میٹرک کے بعد کروں چاہتے ہیں کہ میں کراچی سزان مدین مدنی کام اور آپ میرے لیے دعا فرما کے جان چاہتے ہیں جس کی ہم خود مدنی کام کریں اور ہمارے لیے باپا جان سے دعا بھی کروا دیں اور اب حامی بائی سے مقدس مقامات پر جاتے ہیں ان سبھی دعا فرمانے اللہ اللہ میں جو سمجھ سکا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ہم آپ لوگ جو مدینہ آن لائن میں جو قرآن کریم درست پر کر رہے ہیں کہ آپ کو اسی طرح مدرس المدینہ بالغان میں شرکت کرنے والا ثواب ملے گا شاید میں اگر سمجھ سکا ہوں تو جو میری آواز سمجھ میں آئی اس کے ساتھ سرچ کر رہا ہوں تو دیکھیں قرآن کریم سیکھنے کا ثواب تو وہاں بھی ملے گا یہاں بھی ملے گا علم دین حاصل کرنے کا ثواب وہاں بھی ملے گا یہاں بھی ملے گا تھوڑا سا فرق یہاں ضرور میں بیان کروں گا کہ وہاں مدسۃ المدینہ مسجد میں عموماً حاضری ہوتی ہے پھر ایک سفر کر کے جانا ہوتا ہے پھر یہ کہ مسجد میں عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو اس فرق ہے ایسا نہیں کہ بالکل فرق نہیں ہے اور ہے فرق تو ہے لیکن ظاہر جو ایک فی نفسی قرآن کریم سیکھنے کا اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یقیناً وہاں بھی ہو یہاں بھی ہے جو میری جو موٹی عقل میں جو بات آتی ہے سمجھ میں وہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے اور دیگر یہ کہ امی ابو کے متعلق تو دیکھیں نیکی میں تاخر تو نہیں کرنی چاہیے کئی ایسے نوجوان کے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہی سارے گھر والوں کے لیے میں کر رہا ہوں کہ جن کے لیے بڑے سپنے تھے لیکن زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور موت آ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو موت جوانی میں بھی آتی ہے موت بڑھاپے میں آتی ہے موت بچپن میں بھی آتی ہے تو ذہر قسمت کے ہمیں جب موت آئے تو ہم عالم ہوں ہم طالب علم ہوں علم دین سیکھ رہے ہوں اس سفر میں ہوں تو جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت نے برکت اسعط عطا فرماتا ہے تو یہ ہے کہ نیکی میں داخل نہیں کرنی چاہیے اور رہی بات فیدان مدینہ آ کر پڑھنے کی تو صد کروڑ مرحبا اور کیا چاہیے کہ علم دین بھی سیکھ رہے ہوں عالمی بن رہے ہوں مدنی کام بھی ہو رہا ہو تو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ شاء ماں باپ کے لیے خوب خوب ذخیرہ آخرت ہوگا دنیا کی زندگی کتنی اور دنیا کی تعلیم کا بھی کیا, کیا کام آتی ہیں بہت ساری چیزیں یعنی اس کے پیچھے آدمی آخرت کا نقصان نہ ہونے دے میرا جو ارد کہنے کا مقصد ہے آخرت کا نقصان نہ ہونے دے اور یہ کہ نکی کی طرف دھان اور آخرت کی تیاری کی طرف ذہان غالب ذہان اسی طرف ہونا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قول چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری نگرانی شہر ہے کہ الحمد للہ گیارہ فروری سے ہم نے مدنی قاعدہ کورس کا اہتمام کیا ہے آپ سے مدری التھا ہے کہ اس بارے میں آپ ہمیں مدنی فرما دیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مدنی قاعدہ کورس بہت, بہت بہت بہت بہت بہت خوبصورت کورس ہے اس سے پڑھنے سے نہ صرف کریم کا ہمارا اپنا پڑھنا درست ہو جاتا ہے بلکہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اس کورس کی ایک برکت یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو پڑھانا بھی آ جائے تاکہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے مزید قائم ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کو قرآن کریم درست کروایا جا سکے تو بہت خوبصورت آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے اللہ کریم آپ کو استقامت عطا کریں بد دل لگا کر پڑھیں اور سیکھیں اور اس طرح سیکھیں کہ میں نے آگے سکھانا بھی ہے پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے اور اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے وف کرنا ہے کہ میں بس قریم کریم کی خدمت کرتا رہوں قرآن کریم کو پڑھتا رہنے کریم پڑھاتا رہوں قرآن کریم کی محبت کو عام کرتا رہوں قرآن کریم کی چاہت کو عام کرتا رہوں میں ایسا کام کروں کہ جو میرا بیان سنے جو میرے ساتھ رہے جو مجھ سے میرے مدنی پھول سنیں تو اس کے دن میں قرآن کی محبت قرآن کی عظمت قرآن کا احترام قرآن کا مقام اور اس کے دن میں اور اجاگر ہو کیونکہ یہ راہ ہدایت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری پورا ایک مطلب العمل ہے ہمیں زندگی گزارنے کیسے ہے اور پورا ایک نظام بیان کیا گیا قرآن کریم میں اور پھر اس کی تشریح اور اس کی شرح اس کی تفسیر سبھی معائنوں میں جو بیان کرتی وہ حدیث کرتی ہے تو یوں مطلب تفسیر اس تو جنان لیں یہ پڑھیں اور انشاءاللہ اس کی خوب برکت حاصل کریں الحمدللہ للہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی جو آپ کو ہر ماہ ہم شائع کر رہے ہیں اس ماہ کا بھی آ چکا ہے ماہ جماعت اللہ کا ماہنامہ فیدان مدینہ تو وہ بھی لیں اس میں بھی الحمدللہ ابتداء میں ہم نے قرآن کریم کی تفسیر بھی رکھی ہے اور پھر اگلے صفوں پر ہم نے حدیث پاک کی بھی رکھی ہے تو اس سے بھی ان شاء کریم پڑھنے کا سمجھنے کا جذبہ نصیب ہوگا اگر اب تک آپ نے ماہنامہ فیدان مدینہ حاصل نہیں کیا تو ضرور اس کو حاصل کریں مقت المدینہ سے رابطہ کریں آ, وہاں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور میرا خالہ شہ اسلام کی ویب سائٹ پر بھی ماہنامہ فیدان مدینہ یہ آن لائن بھی آپ یہ لے سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں ماہنامہ فیدان مدینہ کو تو یہ مختلف ذرائع ہیں. اللہ تعالی ہمیں ماہانا فیضان مدین حاصل کرنے سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے سلحیب صلی اللہ تعالیٰ محمد ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو یعنی اے ایمان والو رب کریم نے قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس طرح عشا فرمائے اے ایمان والو تو وہاں پر ایک خاص احکام بھی بیان کیے گئے ہیں تو آج جو اس, اے اے اس کے تحت جو آیت کریم ہم سنیں گے آئیے پہلے ہم آپ کو آیت کریمہ سناتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحتوں کی ہے زیادہ تفصیل ہو سکتا ہے کہ اس کی وضاحت ہم اگلے سے تک بھی لے کے جائیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں. ولا تعذلوهم ان تذهبوا ببعض ما اتيتمهم الا ان ياتون بفاعشه مبينه وعاشروهم بالمعروف فان كرهتم فعسى فيه كثيرًا اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی اور عورتوں کو روکو نہیں اس لیے سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے ماشاء اللہ اس آیت کریمہ کو جو ابھی آپ نے سنا اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا آ, اس کے شان نزول کو پہلے میں بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابن جریر و ابن اب نے نےزرت سعید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ زمان جہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث اس کے وارث مرد اس فوج شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ جو یہاں بیان ہوا شروع کا وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو وہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس طرح امام ظہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض خاوین جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھیں تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے اور نہ انہیں طلاق دیتے تھے بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس طرح اس کی تمام میراث یہ لے لیں ان کو ظلم سے روکنے کے لیے آئے کریمہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی نازل کیا گیا آخر تک اچھا ایک کول یہ ہے کہ زمانہ جہلیت میں بعض لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کرتے طلاق کے رجوئی پھر طلاق دیتے اس طرح اس کو معلق کرتے لٹکا کر رکھتے تھے کہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانا پا سکتی اس کو منع فرمایا گیا غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے ان تمام ظالم خوابین کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کے آخری جز سے لے کر آخر, اس کی آخر تک اس کو بیان کیا گیا جو ابھی آپ نے یہ تلاوت سنی میں یہاں یہ ضرورت کروں گا جو اس کے مضامین ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح عورت کو پروٹیکشن دیا ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو یہاں درس ہے اللہ اللہ وہ اپنی مثال آپ ہے یعنی جس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا یہ وہ خواتین وہ عورتیں وہ لیڈیز جن کے نزدیک یہ کہ اسلام میں ہمارے لیے مطلب سختی بیان کی گئی ہے نہ نا نہ نا نا نا نا نا نا نا میرے اسلامی بہنوں نادانی یہ نادانی ہے یہ کم علمی ہے آپ نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ایسا لگتا ہے یا آپ کو کسی نے قرآن کریم اور اسلام کی سی تعلیمات پہنچائی نہیں ہے آپ اس تاریخ کی بات کریں جہاں اس ہسٹری اور اس مطلب کے وہ اس دور کی بات کریں اس ٹائم کی بات کریں جس کا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور قرآن کریم نے کس انداز سے عورتوں کو بچایا ہے ان کی عزتوں کو بچایا ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے اسلام و دین نے اور یہ وہ میسیج ہے کہ اگر یہ میسیج دنیا میں عام ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین میں امید کر سکتا ہوں کہ کئی ایسی غیر مسلم عورتیں ہیں اگر ان تک عورتوں کے حوالے سے عورتوں کے تعلق سے بیویوں کے تعلق سے جو خاص کر قرآن کریم و حدیثوں میں جو ارشادات آئیں کہ مردوں کو اپنی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے ان کو ظلم ان پر ظلم نہ ہو ان پر زیادتی نہ ہو تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ کر یہ تصور صحیح معائنوں میں اگر ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں یہاں تو مطلب کہ صرف ایک پردے کی بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ پردہ ہو گیا تو یوں سختی ہو گئی یہ ہو گیا میں آپ کو بتاؤں جو میرے سفر رہے ہیں عورتیں اپنے سوشل ایشوز سے بہت بیزار ہیں جی ہاں غیر مسلموں میں بھی عورتوں کے لیے بہت برا سلوک ہے بہت برا سلوک ہے دنیا میں اتنا برا سلوک ہے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا مگر چونکہ اسلام اور دین کی صحیح تصویر اور صحیح ان کا رخ دکھانے والے لوگوں کی بھی ایک تعداد نہیں نظر آتی معذرت کے ساتھ اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام نے ان کی جو سوشل لائف ہے ان کی جو گھریلو زندگی ہے اور ان کا یہ جو سکون اور چین ہے اور جو مرد جبر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان کے مالوں پر نظر رکھتے ہیں ان کی دولت پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی مطلب کہ چیزیں ظلمن حرب کر جانے کا ذہن رکھتے ہیں قرآن کریم نے ان کو کس طرح روکا ہے حدیث پاک میں ان کو کس طرح سمجھایا گیا ہے اگر یہ باتیں غیر مسلم عورتوں تک سوئی معنوں میں جو اسلام کی روح کے ساتھ پہنچے میں امید کرتا ہوں کہ کئی غیر مسلم عورتوں کی جو کریمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں گی ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام وہ دین ہے جو ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کی کس کو پرواہ نہیں ہوتی اسلام ہے وہ دین جو ہماری شادی سے پہلے بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے شادی کے بعد بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارا ایک اسٹیٹس بناتا ہے اسلام و دین قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ نسا کی آیت نمبر انیس آپ نے سنی یہ اس کے دو تین اس میں پہلو ہیں جس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے اور جو آج کے ہی جو پرفتن دور ہے یقیناً اس میں بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ جہالت پر مبنی ہے اور جہاں پر عورتوں کے ساتھ مطلب آزادی دے دی جاتی ہے وہ بھی جہالت پر مبنی ہے معتدیل اعتدال بیلنس کا ہے یا تو اتنا ظلم ہوتا ہے اور ایسی ان کو قید کر دی جاتی ہے وہ کہ وہ مطلب وہ چی بول جاتی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا میں اس قید کی اور اس ظلم کی بات کر رہا ہوں اور کہیں ایسی آزادی دی دی جاتی ہے جس کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں اس جو اسلام جس کی اجازت دیتا دی میں اس کی بات ہوں تو بیلنس کہاں ہے اعتدال کہاں ہے اعتدال قرآن میں حدیث میں اس کو سیکھنے میں اس کو سمجھنے میں اس کو پڑھنے میں تاکہ ہم معتدل رہیں بیلنس کے ساتھ رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن کاوارہ بنے اور وہ مرد جو اس وقت جو عورتوں کی جائیدادوں کو اور ان کی میراث کو قابض کرنے کے چکر میں رہتے تھے اور پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ زیادت نہیں کرتے تھے اس معاملے میں ان کو باقاعدہ قرآن کریم نے روکا ہے پھر جو ارشاد فرمایا کہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو یہاں میں اب بہت خوب... پیاری بات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا گھر امن کا گہوارا بنانے کے حوالے سے یہاں پر ایک بہت خوبصورت ارشاد قرآن کریم میں جو یہاں بیان کیا گیا ہے آخر میں اس سے پہلے تو یہ وہ آ شروع ہن بال معروف تو بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ پھر اگر مطلب کہ آپ انہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو تو اس کی بھی تفسیر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے میرا مشورہ ہے کہ سرات الجینان میں آپ یہاں پر اس کی تفسیر کو ضرور بھی ضرور پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک رکھنے کی ہمیں تاقید عطا فرمائی ہے اچھا لیکن اب یہاں جہاں میں آپ کو ایک آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بننے کے حوالے سے کچھ ارض کروں گا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَفِيرًا اتنا خوبصورت ارشاد ہے یہ اے میرے مٹھے و پیارے سلامی بھائیو بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی اللہ تعالی نے فرمایا پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے تو یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بد خلکی بد اخلاقی یا صورت شکل و صورت کے حساب سے وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی جس کی وجہ سے تمہارا یہ انداز بن جاتا ہے تو پسند نہ ہو تو صبر کرو کیا فرمایا صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے یہاں بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ کرو اللہ تعالی نے فرمایا کیونکہ اس کی تفسیر میں جو میں نے ابھی بیان کیا اس کی تفسیر میں اشاد کیوں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا ہو یہ ہے مثبت سوچ جو قرآن کریم عطا فرما رہا ہے اور یہ مطلب یہاں بیوی کے جو تعلق ہے نا مثبت سوچ مثبت ذہن یہ مل نصیب ہو جائے نا تو ہزاروں جھگڑے ہزاروں معاملات جو ہے نا وہ دور ہو جائیں ہزاروں خرابیاں دم توڑ دیں اور بڑا خوبصورت معاشرہ بڑا خوبصورت گھر ہمارا بنے ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو اس کے زیادہ بھی ہوں یعنی اگر آپ غور کریں بہت پہلو ہوتے ہیں اور پھر یہ جو بھی جو بیان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے ایک ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے بہتری اور بھلائی کا سبب بھی بنے تو بعض اوقات بات ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو بظاہر وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ نقصان دے لیکن دیکھیے ہر ایک میں پلس اور مائنس دونوں ہوتے ہیں اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں برے پہلو بھی ہوتے ہیں اگر اس کا کوئی برا پہلو ہے تو یہاں صبر کریں برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں اور اس کو نیکی کی دعوت بھی دیں اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ کریں مدنی چینل اس کو دکھائیں پھر صرف مدنی چینل دکھائیں کیونکہ میری معلومات کے مطابق میڈیا کے ذریعے عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے واللہ علم کی معلومات ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ ہو اور اسے ایک بڑا مطلب کہ ایک وہ درت والا ایک ذہن دیا جا رہا ہے اور اس طرح میں نے لیتی بھی ہوں گی اور پھر لڑتی ہوں گی کیونکہ اس وقت جو طلاق کا ریشو ہے نا اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے اور یہ گھر توڑوا کر بیچاریاں بیڑ جاتی ہیں اور لڑتی ہیں اب اب نہیں اب ڈراموں میں ٹی وی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا, کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ ریئل لائف نہیں ہوتی یہ کو ریئل لائف تو نہیں ہوتی تو اسٹوری ہے ڈراما ہے ڈراما بازی ہے اس کو آپ اپنی پرسنل زندگی پر کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ نہیں ہوتا حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے اور اسے گھر ٹوٹے ہیں آپ پچھلی چند سالوں کی دنیا بھر کے ایوریج نکالیں کسی کا نتیجہ دیکھا جائے گا نا آپ چند سالوں کی چند سالوں کی چلے دس سال لے لیں آٹھ سال لے لیں دنیا بھر میں کی ایوریج نکالنے کا طلاق کا ریشو بڑھا یا نہیں بڑھا عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی اب ریشو نکال لیں جس آزادی کو اور جس ضرورت کو جس بے باکی کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے عورتیں اس کو آن کر رہی ہیں خواتین اس کو آن کر لیا کو آن کر رہی ہے میری اسلامی بہنوں یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام اور دین نے تمہارے لیے بہت خوبصورت اور بڑا پروٹیکٹڈ مطلب کے وہ اصول عطا فرما بڑا وطلب... تحفظ والا اصول عطا فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں آپ کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو اعلیٰ مقام دیا اس کو قبول کر لیں اور دونوں مل جل کر رہے ہیں اور آزادی اور یہ مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دو تڑیاں دھمکیاں اتنی مطلب یہ بڑھ رہا ہے اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے. ہے مردوں میں بھی اب عورتوں کی اصلاح کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ اس کی تربیت بھی نہیں ہے بےچارے کی اللہ کرے کہ اس کی تربیت ہو جائے اور وہ کئی میں اپنے بچوں کی امی اپنی دیوی اپنی عورت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکے اور اس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکے اس کو سمجھانے میں سکھانے میں وہ کامیاب ہو سکے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو سکے اور برائی کو بھلائی سے ٹالنے میں کامیاب ہو سکے ادفا بنتی یا حسن برائی کو بھلائی سے ٹال کے اصول پر یہ عمل کر سکے تو مدینہ مدینہ لیکن میں اسلامی بہنوں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح بے باقی والا انداز نہ رکھیں اگر آپ کو کوئی اکساتا ہے آپ کو کوئی چڑھاتا ہے خواہ وہ آپ کے فیملی ممبر ہے آپ کا کلوز فرینڈ ہے جو بھی ہے اس کی باتوں میں نہ آئے آپ کا بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے مہربانی کریں و شکر کے ساتھ بیٹھی رہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوچ آپ کے مطلب کی سوچ کے مطابق آپ کا سسرال یا آپ کا گھر یا پھر شور نہیں ہے نو پروبلم اللہ نہ کرے الگ ہو کر کسی اور جگہ جائیں گی تو اس کی کیا گارنٹی کیا شیورٹی ہے کہ وہ اس سے بہتر گھر مل جائے گا یا اسلامی بھائی بولے بھائی یار اس کو چھوڑو یار اس سے فارغ کرو یہ ایسی ہے یہ ایسی ایسی ہے میں دوسری کر لوں گا تو دوسری ضروری ہے کہ وہ اس سے بہتر ملے گی اچھی ملے گی ہو سکتا کہ اس سے وہ دو قدم ہو آگے ہو یہ مطلب یہ ستیہ کرتے ہو آنے والی سب ستیہ ناش کرے گی یہ تھوڑا ستا ہے تو وہ زیادہ ستا پھر آپ کو اس کی یاد آتی رہے گی افسانے سناؤ گے آئے افسوس تو وہ اچھی تھی اب یہ کہنے سے اچھا نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ نبھا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی اولاد دے ایسا بیٹا ایسی بیٹی عطا کرے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے آپ کے دل کا سکون بنے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور آپ کے لیے کیا آج جب کے جنت میں جانے کا وہ سبب بن جائے لہٰذا میری مدنی التیجا یہی تھی ہے اور اللہ نے چاہ تو رہے گی اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کوشش یہی میری کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے گھر نہ ٹوٹے جو مرد اپنی عورتوں پر زیادتی کر رہے ہیں ان کے حق ادا نہیں کرتے ان کو ظلم کرتے ہیں انہیں اکسانے کی کوششیں کرتے ہیں اور ان کے جذبات کا ان کے احساسات کا خیال نہیں کرتے میری ان سے بھی بدنیتیجہ ہے کہ خدا نہ ان کے احساسات کا خیال لکھیں ان کے جذبات کا خیال لکھیں ان کی خواہشات کو دیکھیں ان کی تمناؤں کو دیکھیں ون ون نہ چلائیں کہ تم ہی میرا خیال رکھو تم ہی مجھے خوش رکھو تم ہی میرا وہ کرو نہیں دونوں طرف سے کریں آپ بھی انسان ہیں آپ کے احساسات آپ کے جذبات ہیں وہ بھی انسان ہیں اس کے بھی جذبات اس کے بھی احساسات ہیں لیکن اگر کوئی کسی کے لیے نہیں کر پاتا تو جھگڑا کرنے کے بجائے لڑائی کرنے کے بجائے تو توڑا کرنے کے بجائے اور مطلب کہ منہ چڑھا کر بیٹھنے کے بجائے میری بدنی الجا دونوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں صبر کریں صبر کریں اللہ کریم کب آپ کے حالات اچھے کر دے کب آپ کے حالات بدل دے آپ بھی تو نہیں جانتے نا زوم کرنے والا آپ پر جان اثار کرنے والا بن جائے زیادتی کرنے والی آپ کے لیے مطلب کہ سکون اور راحت کا سبب بن جائے آپ بھی تو نہیں جانتے نا اللہ کریم دعا کریں وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کو اس کو فریاد کرنے کے بجائے پڑوسیوں سے بات کرتے ہیں دوستوں سے بات کرتے ہیں سہیلیوں سے بات کرتے ہیں میکے میں بات کرتے ہیں گھر میں بات کرتے ہیں تو کیا کر لیں گے نہ دلوں کو تو اللہ پھیرتا ہے آپ اللہ تعالی کے حضور دعا کریں اور صبر کریں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں آپ کا حسن اخلاق آپ کا اچھا کردار اور آپ کا اچھے انداز سے اصلاح کرنے کا جو آپ کریں گے انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا یاد رکھیے گا آگ سے کبھی آگ بجانے کے لیے آگ کا استعمال نہیں کیا جاتا جو لوہا لوہے سے ٹکرائے گا چنگاری اڑے گی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور قرآن کریم کے ان پیارے اور خوبصورت ارشادات کو اللہ کرے کا سنبھالنے میں اپنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں اور موقع ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ارض کروں گا کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ایک میں ذرا وہ بات نہ رہ جائے عموماً ارض کرتا رہتا ہوں اب جو میں نے ارض کر دیا تو اس کو کوئی نتیجہ بھی نکالیں اور اگر کبھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل جمع کر کے بیٹھے ہیں گھر والے سسرال والے تو میاں بیوی بی وغیرہ جو بھی ہیں اپنے دلوں کو صاف کرے اللہ کی رضا کے لیے نہ دل میں کینا ہو نہ بغض ہو نہ حسد ہو نہ کوئی بدگمانی ہو اللہ کی رضا کے لیے جیئیں اللہ کی رضا کے لیے جیے اللہ کی رضا کے لیے جیئیں اللہ, اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کے لیے آسانی فراہم فرما دے گا دعا کریں میں نے دعا پر بھی آپ کو آج بیان سنایا ہے کہ اور پھر وقت انتظار کریں اللہ کریم حالات بہتر کرنے والا ہے وہی حالات بدلنے والا وہی دلوں کو بدلنے والا ہے ایک سے کے ساتھ درگزر سے کام لیں محبت اور پیار سے کام لیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیے تو معافی بھی مانگ لیں در مدینہ مدینہ کریں ایک بار کر کے دیکھیں آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا بڑا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے جو بھی ہیں کوئی زیادتی ہو گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی کہہ دیا ہو تو معاف کر دینا اچھے انداز سے اگلے کو بھی چاہیے کہ بس معاف کر دو اور اگلے کو مجھے بھی آپ معاف کر دینا انشاءاللہ وہ مل جل کر رہیں گے اور اس سکتا تھوڑے دنوں کا پھر کوئی مسئلہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں سب بر کرے ضبط کریں انشاءاللہ گھر اللہ کا گیوارا بنا رہے گا مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا کر لیجیے گا کر لیجئے گا جی کل چلائیے میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے میں اکاڑا تھک نمبر ون فور ایل پانچ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ للہ رجح ہمارے نگران شعراء پر یہ سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے میرے رب کا کلام اللہ عز ہمارے نگران شعرا کو خوب دیر و ڈیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار حج عمر کی صحاحت نصیب فرمائے آمین آج نگران شعراء نے قرآن پاک کے اندر سے ہی واقعات جو ہمیں سنایا ہے اس کو سن کر بہت دل خوش ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبی نا واری سلاۃ السلام کا اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعات آپ نے بتایا اس واقعات کو سن کر بہت دل خوش ہوا اور آج اس سلسلے کے اندر آپ نے کسی نے کال کر کے ہمارے نگران شرح مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کر ہماری یاد تازہ کر دی اس سلسلے کے اندر میری نگران شرح سے عرض ہے کہ اس سلسلے کے آخر میں مجھے حاجی مشتاق اطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نعت جو وہ پڑا کرتے تھے سوے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آستانہ اور نگرانی شورہ سے یہ مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کے اندر حاجی محمد مشتاق قادری عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تذکرہ خیر فرما دیں کہ وہ قرآن سے اور امیر علیہ سنت سے کس طرح محبت فرماتے تھے ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ کہ واقعی حاج مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کرتے تھے اچھے قاری تھے خوبصورت تلاوت کرتے تھے اچھا قرآن پڑھتے تھے ان کے تلاوت کی قیرات کی کیسیٹے بھی مقبت مدینہ نے شائع کی ہیں مجھے بڑا یاد ہے شاید زمزم نگر حیدرآباد میں مجھے یاد پڑتا ہے واللہ ولہ کو میں غلط ہی نہیں کر رہا تین دن کا سنت و برا اجتماع تھا ہماری میں ہمارے علاقے سے میری حاضری ہوئی تھی تم امیل سنت کا بیان تھا اور اس سے پہلے اجے مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاوت تھی شاید مجھے یاد پڑتا انہوں نے اخلاص قل الہ اللہ احد کی تلاوت کی تھی منظر میرا بھی تصور ہے کہ ایک اندھیرا جیسا تھا اور ایک سفید روشنی ان پر منچ پر اسٹیج پر ان ڈلی ہوئی تھی اور بڑا مطلب دور سے خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا اور تو انہوں نے سورہ سور کی جو تلاوت کی تھی نا میں نے آج تک ایسی سورہ خراج کی تلاوت نہیں سنی بہت خوبصورت تلاوت کی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کہ ان پر کرو رحمت ہو ان کے صدقے کے ہماری مغفرت ہو میرے سنر سے محبت کرنے والے آپ کی اطاعت کرنے والے آپ کی بات ماننے والے یہ برید تھے اور کلام کی آپ نے فرمائش کی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کی ہوئی تھی آئیے سلسلہ ابھی ختم ہونے سے پہلے آپ کو چند ایک اشار ان کے کلام کے سنا دیتا ہوں سنیے سوئے سوئے سلو عل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی پیارے نکلانے شرا غلام محمد صدیق احمد اختاری پیارے نگران شرا میری عرض ہے کہ آپ اپنا جدول بتا دیں کہ آپ گھر والوں کو کون سا ٹائم دیتے ہیں اور ہر وقت آپ مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے اور ہم بھی اپنے جدول کو اسی طرح مینٹین کر سکیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسنے زن سے اچھا بنائے اور کاش کاش کاش کے میں مدنی کام اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گھر پر بھی ترقی بنی جاتی ہے ایسا نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے دستیاب نہیں رہتا الحمد ہو جاتا ہے اور یہ کہ اب ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو گھر کی ذمہ داری ذمہ داری کی حد تک اگر آپ رکھیں گے تو دونوں طرف ٹائم دے دیں گے ذمہ داری جو ہے گھر کی وہ نبھائیں اور بقیہ جب وقت ہوتا ہے وہ دعوت اسلامی کے سندوں بھرے نیکی کے دعوت کے مدنی کاموں میں صرف کریں تو انشاءاللہ اس میں گھر والوں کا بھی تعاون شامل ہو جائے گا اور آپ کا بھی مزید جدول بنے گا ورنہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو ایک روٹین کے مطابق گھر میں رہتی ہے یعنی گئے بیٹھ گئے اب ان کو نکلنا ہی نہیں ہے تو ایسا نہ کریں گھر میں جو ضرورت کا وقت ہے کہ آپ گناہ نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو حقوق جو ہیں وہ ادائیگی اس کی ہوتی رہے اولاد کی گھر والوں کی جو تربیت کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ نبھاتے رہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ مطلب یہ کہ اپنا کئی کئی ایسے اوقات ہوتے ہیں جو اس میں ہم جسٹ ایک آرام کی نیت سے سستی کی حوالے سے ہم گھر میں پڑے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ایسا کام نہیں ہوتا ہمارا تو ایسو کے لیے میری مدی نتیجہ ہے کہ مدنی کاموں کے لیے وقت دیں ذمہ داریاں لیں علاقوں میں بہت بے نمازی آپ کو ملیں گے بڑے ہی مطلب کہ بے عملی کا شکار لوگ ملیں گے ان کو دیکھ دیکھ کر کوڑے آپ کی یہ کوڑا ان شاء کو آپ کے گھر سے باہر رہنے اور مدنی کام کرنے کی سعادت دے گی اللہ اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو فیملی جو رسپانسیبلٹیز ہوتی ہیں اور رائٹس آف فیملی ممبرس ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں گھر کے وہ ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں کہ قیامت کے روز میں ان کے معاملے میں بھی میری گرفت نہ ہو اور جو ذمہ داریاں ہیں اس معاملے میں بھی میری گرفت نہ ہو اور میں ہر حوالے سے میرے لیے دعا کریں میں بے حساب بخش آ جاؤ. میرا رب مجھے بے حساب بخش دے مجھے بے حساب معافی سے نواز دیا جائے مجھ سے حساب نہ لیا جائے اللہ ہماری بے حساب اخرت کرے بول چلائیے عمران بھائی سے سوال کرنا تھا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ آئے تھے نا ادھر وہ کتنا عرصہ ادھر اکیلے چھوڑ دیا تھے یہ میں نے نہیں پڑھا کہ کتنا عرصہ جوان ہو گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ چھوٹے تھے اور جوان ہو گئے جوان ہونے کے بعد آپ نے شکار بھی کیا اور پھر یہ سب ہوا تو یوں ایک عرصہ ہوگا کئی برسوں تک کا یہ سفر ہوگا یہ لیکن میں نے پڑھا نہیں کہ کل کتنے برس کے بعد عزرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ماتا شریف لائے مات جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا کی باردہ میں عرض ہے کہ میرے رب کا کلام کی ہائی لائٹ سنڈے کو کوئی محسوس وقت دیکھ کر جو ہے نا وہ لگائی جائے ہمارے سب گھر والے جو یہ سلسلہ بہت پیار سے دیکھتے ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں سنڈے کو سارے جو ہے نا وہ گھر میں ہوتے ہیں اس لیے جو ہے نا اس کا سنڈے کو لگانا جو ہے نا وہ بے حد جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے ذاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگر آپ سے مراد تشہیری مدنی گلدستہ ہے تو وہ مدنی سے سن, سن ہوگا اتوار کو تک سلسلہ ہوتا ہی ہے میرے رب کا وہ لبیک والا پیر کی رات یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اتوار کو بھی آپ کو یاد دہانی کے طور پر چلاتے بھی ہوں گے اب ہر وقت ہر کوئی مدنی چینل پر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا مدنی مذاکرے میں بھی بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے بہت بہت شکریہ بول چلائیے جی ریپیٹ اچھا ان کی ریپیٹ بورا دے اب ریپیٹ یہ کب ہوتا ہے ویسے کل ہوگا نا اچھا کل رات کو یہ ریپیٹ ہوتا ہے اب اتوار کو چونکہ ایک سلسلہ لیڈی میرا ہنر ہوتا ہی ہے بس بساقات کبھی تنظیمی طور پر ایک کوئی ایک کا اور کام آ جاتا ہے مدنی کام جس کی وجہ سے بعض ہوگا تو اس سے بھی براہ کر دیا جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے اور ایک چیز تو اور بھی بہت سارے اسلام بھائی ہیں وہ سلسلے ہیں سب کی اس میں وہ ٹائم لائن ہوتی ہے کول السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اتار محمد شاہ رخ اتارت کرا ہوں سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ اپنا فیضان لٹا رہا ہے نگرانی شرح کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھی کیا موت دی جائے گی یا پھر یہ موت الگ چیز ہے اس کی رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہر ایک شے کو فنا ہے باقی رہنے والی ذات میرے رب کائنات کی ہے سب ختم سب کو اللہ تبارک و تعالی مطلب وہ فنا ہو جائے گی چیز ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالی سب کو جو اٹھنے کا اور جیسے کہ سور پھونکنے کا ہے تو حضرت اشرافیل علیہ السلام کے لیے بھی یہی حکم ہوگا تو وہ بھی ان کی بھی مطلب کہ وہ ان کے لیے روح قبض ہونے کا شاید جملہ ہے یہی ہے ان کی بھی روح قبض کی جائے گی یہی کہا جائے گا اکبر بھائی ان کی بھی روح قبض کرنے کا ہی کہا جائے گا اسرافی روح قبض کی جائے گی سب کی روح قبض کی جائے گی یہی ہے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علم مزید وزاد ان باہر شریعت کے پہلے حصے میں دیکھ سکیں گے میں نے ایک جو مدنی مذاکرے میں جو ایک معلومات حاصل کی تھی اس کا ایک میں نے خلاصہ دیا ہو سکتا ہے شاید آپ کے جواب سوال کی تشفی ہوئی ہے ہو. کال جی چلائیے میرا بچہ بھی وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے اور کوئی نگرانی شعبہ سے میرا عرض ہے कि میرے سے मेरे کو بلا لے میرا سارا دن کا حل پوچھ لے اور نگرانی شورہ سے یہ بھی ہے کہ میری دعائیں کرے کوئی میرا بچہ مل جائے اور میں ملنا چاہتا ہوں نگرانی شعبہ سے اور میرا یہ تکلیف اور اس کی والدہ بھی اور میری بھی تکلیف نگرانی شورہ کی بار گاہ میں یہ میرا عرض ہے میرے حق میں اور میرے بچے دعا کر دیں اب کس شہر کے مجھے اس کا علم نہیں ہے اور ملاقات کی کوئی ایسی تو بظاہر صورت نہیں ہوتی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اتوار کو اثر تو مغرب ذہن بنایا انشاءاللہ بیٹھنے کا رمضان حال میں فیضان مدینہ میں تو آپ تاویزات اطاریہ کے بستے پر رابطہ کریں رجوع کریں اور وہاں سے آپ روحانی علاج بھی کروائیں اب میں دعا کرتا ہوں مدری چراہ کے ناظرین آمین بھی کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیل ان کے بیٹے کو ان سے ملا دے ان کی جو والد اور ماں کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور جن کے بچھڑے ہیں وہ مل جائیں جن کے روٹھے ہیں وہ من جائیں آپ بھی دعا کریں آپ بھی آمین کہیں اللہ کریں پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی مشکل جو انہوں نے کال کی آسان کر دے اور ان کا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان کے حق میں بہتر ہوتے ہوئے انہیں مل جائے صلی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد اللہ کرے کہ اس کے ان کے بیٹے تک بھی ہماری آواز چاہے کہ آپ وہ بھی پہنچ جائیں اور کوئی بھی اولاد یہ ذہن بنا لے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو اذیت نہیں ہونی چاہیے میرے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور جسے دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہوں اس کے زبردست فضائل آئے ہیں چنانچہ میں آپ کو کچھ چلے موضوع چلا ہے تو ایک ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ حضرت ابنی عباس ربی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والد اپنے بیٹے کو دیکھے اور خوش ہو جائے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا عرض کی گئی اگر اگرچہ دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھے فرمایا اللہ تعالی بہت بڑا ہے تو ایک اور حدیث سناتا ہوں ایک اور حدیث سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والد اپنے بیٹے کو دیکھیں تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا والد اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اس کی شرح میں لکھا ہے یعنی والدین اپنی اولاد میں سے کسی کو دیکھیں اور اس کے نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے دیکھ کر اس سے خوش ہو جائیں تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ملے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر کے رب تعلیٰ کی رضا مندی اور والدین کی خوشنودی دونوں سعادتوں کو پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میں نے کہا چلیں یاد آئی میرے پاس موبائل میں یہ روایت محفوظ تھی تو اب تک پہنچا دی ہے تو اللہ کریم والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اپنی اولاد سے اور میں اولاد سے مد کرتا ہوں اپنے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے ان سے ڈانٹنا ان سے جھاڑنا ناراض ہو جانا اللہ کے بددو دو ماں باپ روٹتے ہیں اولاد سے اولاد کیا روٹے گی ماں سے ماں کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اولاد کو ناراض ہوتی ہے کیا اولاد روٹتی ہے ماں باپ دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے ڈانٹ دیا کہ اولاد بھی ماں باپ کو دانٹے گی آپ کی میری اوقات نہیں ہے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بات کریں اولاد کی کیا اوقات ہے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کریں ان سے ناراض ہو جائے رٹ جائے زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے صبر کریں ان کے لیے دعا کریں یہاں تو اولاد لڑتی ہے ماں باپ سے یار کپڑوں پر لڑیں گے جھاڑیں گے کھانے پینے پر ڈانٹیں گے جھاڑیں گے عجیب اولاد ہے والد کو ملازم بنایا ہوا ماں کو ماسی بنایا ہوا ماں کا کام پکا پکا کر کھلانا ان کی خدمتیں کرنا ان کے کپڑے دھونا ان کے کپڑے استری کرنا ان کے کپڑے نکال نکال کے ان کو دینا ان کے کپڑوں کی حفاظت کرنا ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کے بستر صاف کرنا ان کی چادریں صاف کرنا ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ماں کا کام رہ گیا باپ کا کام صرف جا جا کر کما کما کر ان کو لا کر دے ان کی خدمتیں کرے ان کی خواہشات کو پوری کرے اور یہ کرتا رہے یہاں ماں نے ادھر کام وہاں کوئی کمزوری ماں کی نظر آئی تو جناب ماں گئی وہاں والد صاحب نے توڑی رکاوٹ کی باپ کی کمائی کم ہو گئی باپ نے خواہشیں پوری نہیں کی تمنا ادھوری رہ گئی وہاں بےچارا باپ گیا کیا ہو گیا ہے وہ باپ ہے یہ ماں ہے پال رہے پوس رہے بڑا کر رہے آپ ان کی خدمت کریں میں پہلے ہی برض کر چکا ہوں اٹھنے چلنے پھرنے اٹھانے کرنے دینے کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے اب ماں باپ کو تکلیف نہ دیں ان کو بٹھا کر رکھیں اور اب آپ خدمت کہہ رہے ہیں جب آپ نہیں کر سکتے تھے ماں نے کھلایا آپ نے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالی ماں نے پکڑ پکڑ کے پانی پلایا ہے نہیں پیتے تھے تب بھی پلاتی تھی جب آپ دوائی نہیں کھا سکتے تھے دوائی نہیں پی سکتے تھے ماں زبردستی دوائی پلا دیتی تھی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے اس طرح پڑا اس طرح بڑا کیا ہے آپ کے نجاست والے کپڑے دھوئیں آپ کی ماں نے ایسا نہیں کریں یار ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہو آپ ماں باپ سے روٹ جاتے ہو یہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں یہ چلے جائیں گے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جائیں گے یہ دعا کے بہت مین مین دروازے ہیں جہاں سے دعائیں ملتی ہیں یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے دو زخ بھی ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو ورنہ ان کو ناراض کر کے کہیں نہ ہو دو میں جانا پڑے گا اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائے اللہ ماں کی قدر کرے اللہ باپ کی قدر عطا کرے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی پیار محبت حسن سلوک کا مظاہرہ کریں حالات اچھے نہیں ہیں نا نہ بے حالات ہیں اور صحیح بتاؤں تو سختی کا ٹائم بھی نہیں رہا بڑی بڑی بڑی ہے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہوش مندی اور بڑی تدبر ضبط اور صبر اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح ان کی پرورش بچیوں کی پرورش بچیوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور اولا ان کو بس برائی سے اور یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں جو ہیں جس پر گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں نیٹ کی تباہ کاریاں ہیں برے دوستوں کی تباہ کاریاں اس سے بچائیں اور یہ بھی بڑی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہمارے ان رشتوں کی حفاظت بھی کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے۔ سلسلے کا وقت بھی آگے نکل گیا ہے اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے جو کولے رہ گئی ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کچھ سلسلے میں بھی کمی وہ ہمارے رہ گئے مضامین انشاءاللہ شاء آئندہ کسی سلسلے میں پورا کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ